الله نحمده ونستعينه ونستأخره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يأتي الله فلا مضلل ومن يضلل فلا هدي له وعشدو أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وعشدو أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون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 ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل نفسه بشيء في الدنيا عذبه به يوم القيامه رواه الامام البخاري ومسلم في صحيح احما معزز ناظرين ومسمعين ومشاهدين اور حاضرین جمعہ گشتہ ہفتے ہندوستان کے اندر جو واقعہ رونما ہوا اس نے لوگوں کے دلوں کو دہلا کر کے رکھ دیا آج کل سوشل میڈیا پر فیس بک پر اور جتنے بھی ذرائع ابلاغ ہیں اسی موضوع پر گفتگو ہو رہی ہے واقعہ آپ سب لوگوں نے سنا ہوگا کہ ہندوستان کے گجرات صوبہ کے احمد آباد کے ایک مسلمان لڑکی جس کا ابھی حال ہی میں نکاح ہوا تھا اس نے سمندر میں چھلانگ لگا کر کے خودکشی کر لی اور اس کا جو سبب اور ریزن اور کارن بتایا جا رہا وہ یہ ہے وہ غریب خاندان کی لڑکی تھی سسرال والوں کا جہیز کا مطالبہ تھا جہیز نہ لانے کی وجہ سے اسے بار بار تنگ کیا جاتا تھا تانا دیا جاتا تھا وہ عاجد آج، ہو کر کے تنگ آ کر کے اس نے خودکشی کر لی سمندر میں چھلانگ لگا کر کے اس واقعے کے دو پہلو ہیں آج ہماری گفتگو ایک پہلو پر ہوگی اور وہ ہے خودکشی دوسرا جو پہلو ہے وہ جہیز کی مذمت جہیز کے نقصانات کہ جہیز جان لیوا رسم ہے یہ اور ہزاروں لڑکیاں جہیز کی وجہ سے انہوں نے اپنی جانیں گنوا دی ہیں اور کتنی لڑکیاں ایسی ہیں کہ وہ غریب خاندان ہے والدین کے پاس پیسہ نہیں ہے اور جو یہ ایک ہندوانہ رسم ہے اس رسم کو نہ نبھانے کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں لڑکیاں کی شادی نہیں ہو پاتی ہے خودکشی کر لیتی ہیں یا لڑکیوں کی عمر یوں ہی ختم ہو جاتی یہ انشاءاللہ اگلے خطبے کے اندر ہم اس پر گفتگو کریں گے آج جو ہمارا موضوع خطبہ ہے وہ ہے خودکشی کہ خودکشی شریعت اسلامیہ کے اندر سنگین جرم ہے معاملہ جو بھی ہو خودکشی کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے خودکشی بہت ساری پریشانیوں کا سبب اور سبب ہے خودکشی یا شریعت کے اندر سنگین جرم ہے حرام ہے اس لڑکی نے جو قدم اٹھایا وہ قدم بہت ہی غلط اس نے اٹھایا وہ خلا لے سکتی تھی طلاق لے سکتی تھی نکاح کو پھنس کروا سکتی تھی یا اور کوئی راستہ اپنا سکتی تھی لیکن اس کا خودکشی کرنا یہ بہت ہی قابل مذمت عمل ہے معاملہ جتنا بھی سنگین ہو جائے کتنا ہی خطرناک کیوں نہ ہو معاملے کی سنگینی اور خطرناکی کی بنا پر اگر انسان خودکشی کر لیتا ہے تو یہ بزدلی ہے یہ یہ خیانت ہے یہ یہ مایوسی ہے یہ اور یہ شریت اسلامیہ کے اندر سنگین جرم ہے اس عمل کو کسی بھی صورت پر درست قرار نہیں دیا جا سکتا اس نے بہت غلط قدم اٹھایا اسلام کی بھی بدنامی ہو رہی ہے مسلمانوں کی بھی بدنامی ہو رہی ہے اور ایسا اس نے جرم کیا جو جہنم میں جانے کا ذریعہ اور سبب ہے دنیا میں سارے لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے دنیا پریشانیاں آتی ہیں تکلیفیں جھیلنا پڑتا انسان کو اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان بیمار ہو جائے خودکشی کر لے ایکسیڈنٹ ہو گیا ہاتھ کٹ گیا تو انسان خودکشی کر لے نہیں ساری چیزیں اللہ ہر براہمین کی طرف سے مقدر انسان صبر کرے اللہ کے فیصلے پر راضی رہے اور اس کے لیے کوئی جائز حل راستہ نکالے یہ طریقہ قطام جائز نہیں ہے جو اس نے کیا اس کی اتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے یہ اور وہ مسئلے کا حل نہیں ہوا دنیا بھی اس کی گئی اللہ کی دی ہوئی امانت کے اندر اس نے خیانت بھی کیا ایک سنگین جرم کا ارتکاب بھی کیا اور اس نے اپنی آخرت بھی برباد کر لی جہنم کا مستحق بن گئی وہ آخرت بھی اس کی برباد ہو گئی تو وہ اس نے جو قدم اٹھایا کوئی انتہائی غلط قدم اس نے اٹھایا اس غلط قدم کی کبھی بھی کوئی تعریف نہیں کر سکتا اور نہ ہی کبھی اس کو صحیح قرار دیا جا سکتا ہے خودکشی شریعت اسلامیہ کے اندر حرام ہے میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے اس کے اندر اللہ ہربامن فرماتا ہے وہ اللہ تخت خودکشی نہ کرو اپنے آپ کو قتل نہ کرو کسی بھی طریقے سے انسان قتل کر لے زہر کھا کر کے پہاڑی پر پہاڑ پر سے کود کر کے یا اس طریقے سے چاقو مار کر کے یا اس طریقے سے اے سمندر میں چھلانگ لگا کر کے کسی بھی طریقے سے انسان خودکشی کرتا ہے یہ شریعت اسلامیہ کے اندر حرام اور سنگین جرم ہے یہ ایک اور خودکشی آج ہمارے معاشرے کے اندر رائج ہے اور بہت سارے لوگ اسے جہاد سمجھتے ہیں اور وہ کیا ہوتا ہے کہ ایک آدمی اپنے جسم پر بم باندھ کر کے کسی مسجد میں جاتا ہے کسی بازار میں جاتا ہے مدرسے میں جاتا ہے کسی دکان پہ جاتا ہے کسی مکان اور گھر میں جاتا ہے پر آفس میں جاتا ہے یا ایئرپورٹ پر یا ریلوے اسٹیشن پر جاتا ہے اور اس طریقے سے اپنے آپ کو بھی اڑا دیتا ہے اور وہاں جو لوگ موجود ہیں ان کو بھی سمجھتا ہے کہ جہاد کیا ہے یہ میرے بھائیوں خودکشی تو ہے یہ لیکن اس سے بھی بڑا جرم ہے یہ انسان جو خودکشی کرتا ہے صرف اپنی جان دیتا ہے وہ اپنے آپ کو قتل کرتا ہے یہ تو اپنے آپ کو بھی اس نے قتل کیا اور ساتھ ہی ساتھ اس نے سینکڑوں اور دسیوں اور پچاسوں بے گناہ اور معصوم جانوں کا بھی کو اس نے برباد کر دیا یہ اس سے بھی بڑا خطرناک جرم ہے یہ جتنے لوگ بھی مارے جائیں گے سب کے خون کا دھبا اسی کے اوپر لگے گا وہ سب کا ذمہ دار ہوگا جو اس طرح کی غلط حرکت کرتا ہے یہ جہاد نہیں ہے یہ یہ دہشت گردی اور فساد ہے جو آج بہت سارے مسلمان ملکوں کے اندر یا غیر اسلامی ملکوں کے اندر رائج ہے اس طریقے سے کہ انسان مسجد میں اللہ کے لیے نماز پڑھنے جاتا ہے ذکر کرنے کے لیے جاتا ہے نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے اور وہاں جا کر کے انسان مسجد کے اندر نمازیوں کو دھماکہ کر کے خود بھی دنیا سے ختم ہو جاتا ہے اور نمازیوں کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے یہ حرام ایسا کرنا یہ سنگین جرم ہے یہ خوارج کی پہچان ہے یہ وہ لوگ دین سے نکل گئے اسلام سے نکل گئے صحابہ تعبین طب تعبین سلب کے نقش قدم پر چلنے والوں کے راستے کو اس نے چھوڑ دیا ایسے لوگوں کو اللہ کے سن فرمائے قلع و اہل یہ جہنم کے کتے ہیں یہ لوگ جن کی نظروں میں انسان کی خون کی کوئی قدر و قیمت نہیں کبھی مسلمانوں کو تو کبھی غیر مسلموں کو غیر مسلم کو بھی دنیا میں جینے کا حق حاصل ہے یہ نہیں کہ اس کو قتل کر دیا جائے گا جم کوئی اور کرتا ہے اس کی سدا کسی اور کو تم دیتے ہو یہ کہاں کا انصاف ہے یہ یہ حرام ایسا کرنا شریعت کے اندر یہ دہشت گردی ہے اور یہ سنگین طرح کا جرم ہے یہ یہ لوگ یعنی کتنا سخت لفظ ان کے لیے استعمال کیا جائے ہمارے بھی نے فرمایا کہ ایسے لوگ مجھے مل جائیں تو ہم ان کو ایسی قتل کریں گے جیسے آد و سمود کو قتل کیا گیا تو یہ بھی خودکشی کے کی ایک شکل ہے جو آج لوگ اسے جہاد کا نام دے دیتے ہیں یہ حرام ایسا کرنا قطم جیسا کرنا جائز نہیں ہے کسی کی جان کو نقصان پہنچانا مال کو برباد کر دینا ممتلقات کو اور اس طریقے سے جا مال و جائیداد کو نقصان پہنچانا یہ زمان اسلامیہ کے اندر سنگین جرم ہے حرام ایسا کرنا سب کی جان محفوظ ہے ایک نفس کو قتل کرنا ناحق پوری انسانیت کے قتل کرنے کے برابر ہے اور دنیا کے اندر تین جو بڑے گناہ ہیں انہی میں سے ایک بڑا گناہ یہ بھی ہے شرک اور جنا کرنا اور ناحق کسی قتل کرنا یہ دنیا کے اندر تین سب سے بڑے گناہ ہیں انہی میں سے یہ بھی ہے کہ انسان خودکشی کر لیتا ہے یا اس طریقے دوسروں کو اپنے جسم پر بم بات کر کے یا اور کوئی طریقہ اپنا کر کے کیا کرتا ہے سارے لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے یہ بھی حرام ہے شریعت کے اندر تو اللہ تخت الفنے قتل نہ کرو ان اللہ کا اللہ تمہارے ساتھ رحمدلی کا معاملہ کرتا ہے اللہ میں ہے تمہارے ساتھ رحمت کا برتاؤ کرنے والا ہے حالات کتنے سازگار, سازگار ہوں کتنے خراب کم ہو جائیں اللہ تعالیٰ رحمت کا معاملہ کرنے والا تمہارے ساتھ اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی ضرور راستہ تمہارے نکالے گا صبر کیجیے اللہ تعالیٰ راستہ نکالے گا اس کے لیے جائے دھر تلاش کیجیے اپنے آپ کو قتل مت کرو یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی امانت ہے جسم یہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سوال کرے گا آپ کے پاس اگر کوئی آدمی لاکھ دو لاکھ ریال رکھ دے امانت کے طور پر کیا آپ اسے جلا دیں گے کیا آپ اسے روڈ پر جا کر کے پھینک دیں گے یا اسے آپ روپے کو کاٹ دیں گے ایسا کرنا کیا یہ خیانت ہے کرنا یہ پورا جسم اللہ تعالیٰ کی امانت ہے اللہ تعالیٰ ایک ایک عضو کے بارے میں ہم سے قیامت کے دن سوال کرے گا اللہ یہ اللہ تعالیٰ کے یہ اللہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں جسم اللہ کا مرضی ہماری نہیں ہماری مرضی نہیں چلے گی یہاں پر جن چیزوں میں اللہ نے آپ کی مرضی رکھی وہاں آپ کی مرضی چلے گی یہاں آپ کی مرضی نہیں چلے گی آپ کے پاس سماعت رکھی ہوئی ہو کسی کی آپ کہیں کہ ہماری مرضی چاہوں استعمال کروں چاہے پھینک دوں چاہے اسے میں جلا دوں نہیں وہ امانت ہے امانت میں خیرات کرنا منافق کی پہچان ہوا کرتی ہے آپ کی مرضی نہیں چلے گی یہاں پر اور بہت ساری چیزوں مرضیاں نہیں چلتی ہیں آپ جس ملک میں ہو جا کر کے دیکھو وہاں پر کیا آپ وہاں کے جھنڈے کو زمین پر رکھ کر کے پاؤں رکھ کر کے دیکھو کیا ہوگا دیش دروہی کا, کا کیس ہوگا آپ کے اوپر آپ کے ملک کا قانون ہے اس قانون کی کتاب کو لا کر کے روڈ پر جلا دو کیا ہوگا یہ دیش دروہی ہے یہ آپ کہو کہ میں تو آزاد ہوں میں اپنی مرضی جو چاہوں جو جی چلے گا یہ وہاں پر یہ, یہ ایسا کرنا ختم صحیح نہیں ہوتا نہ اسلام اس کی اجازت دیتا ہے کیا آپ فساد کا ذریعہ بنے اتنا پھیلا لوگوں کے اندر اور اس طریقے کی حرکتیں کرے قطع ایسا جائز نہیں ہے آپ تو نہیں کہتے کہ میں آزاد ہوں ایک ملک کے جو سلامتی کے امور ہوتے ہیں آپ اس کو جو ہے دوسرے ملکوں کو آپ جا کر کے بتا دیں آپ کہیں میں آزاد ہوں میری مرضی جو چاہوں جو میں کروں ایسا نہیں چلتا ہے آپ ایک کمپنی میں کام کرتے ہیں جیسا آپ کو آرڈر آتا ہے ویسے آپ کو کرنا پڑتا ہے آپ یہ نہیں کہتے کہ میں تو اپنی مرضی کا بادشاہ ہوں جو چاہوں جو کروں آپ ڈرائیور ہیں آپ کو کہا گیا کہ آپ لے جائیے اس کو مریض کو اسپتال لے کر کے جائیے وہ کہتا نہیں میں مریض کو اسپتال نہیں لے جاؤں گا اپنی مرضی کے بعد سے آؤں میں ایئرپورٹ لے کر کے جاؤں گا میں گھومنے جاؤں گا میں فلاں جگہ جاؤں گا یہ پکنک بنانے کے لیے جاؤں گا نہیں چلتا یہ ہم اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم ہمارے پر چلتا ہے اپنی جسم کے ہم مالک نہیں ہیں اس کا مالک اللہ تعالیٰ ہے لہٰذا اللہ نے جیسا حکم دیا ہے ویسے آپ کو کرنا ہے ویسی آپ کو کرنا آپ جیسا چاہے ویسا نہیں کر سکتے اپنی آنکھ نہیں نکال سکتے اپنے ہاتھ نہیں کاٹ سکتے انگلیوں کو نہیں کاٹ سکتے پاؤں نہیں کاٹ سکتے آپ اپنے آپ کو تکلیف نہیں دے سکتے اپنے آپ کو عذاب نہیں پہنچا سکتے نہیں تمہارے جسم کا تمہارے اوپر حق ہے یہ پورا جسم اللہ تعالیٰ کی امانت ہے دی ہوئی اللہ کا شکر ادا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان بنا کر کے پیدا کیا عقل دے کر کے پیدا کیا لہٰذا اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی امانت کے ہمارا خیانت ہے جو لوگ خودکشی کا انتخاب کرتے ہیں یا اپنے جسم کے عضو کو کاٹ دیتے ہیں اور اس طریقے سے سمجھتے ہیں کہ جسم ہمارا ہم اپنی مرضی کے بادشاہ جو چاہیں جو ہم کرے بڑے مرضی کے بادشاہ جاؤ کرو ملک کے اندر اپنی مرضی دکھاؤ پھانسی کے پھنڈے پہ لٹکا دیے جاؤ گے دنیا سے تمہارا وجود ختم کر دیا جائے گا یہ حرام ایسا کرنا شریعت کے اندر بھی شریعت بھی ہمیں کہتی ہے کہ آپ ایک دوسرے کے اس کا اہتمام کیجیے اور خیال رکھیے اور اس ایسی حرکتیں مت کریں جس کی وجہ سے بدنامی ہو یا جو قانون کے خلاف ہو قانون کی عزت کرنا بھی ضروری ہے ہمارے لیے تو اللہ فرماتا ہے ان اللہ رحیمہ اللہ تمہارے ساتھ رحم کرنے والا ہے اوم فا اللہ علی کا دعوان و ظلم جو ایسا سرکشی اور ظلم میں ایسا کرے گا فصو فنسلی ہے میں ایسے آدمی کو جہنب میں ڈالوں گا کا کان الدا کا اللہ عشیرہ یہ اللہ پر آسان ہے اس کو جہنم میں ڈال اللہ کی عمارت میں خیالت کی اس کا حق نہیں بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانی اللہ کے حکم کی نافرمانی کی اور جب حکم کی کوئی نرفرامنی کرتا ہے اس کو سزا دی جاتی ہے اس کو سدا دی جاتی ہے ملک بھی سزا دیتا ہے کمپنی بھی سدا دیتی ہے ادارے سزا دیتے ہیں لہذا اللہ تعالی کے حکم کی نہ ماننے کی بنا پر کہ اس کی سزا ہے کہ اللہ تعالی اس کو جہنم میں داخل کرے گا اس طریقے سے یہ مایوسی ہے میرے بھائیوں اور مایوسی کی صفت ہے یہ کافروں کی صفت ہے جن کا اللہ پر ایمان نہیں ہوتا آخرت پر ایمان نہیں ہوتا حساب و کتاب پر ایمان نہیں ہوتا وہ لوگ مایوسی کا شکار ہوتے ہیں یہ اگر کسی غیر مسلم کا واقعہ ہوتا تو کوئی تعجب کی بات نہیں تھی ان کا لا پر ایمان آخرت پر ایمان نہیں ہوتا لیکن افسوس یہ ہے کہ ایک مسلمان گھرانے کی لڑکی اور اس طریقے سے نام عائشہ اور اس طریقے سے جا کر کے اتنا غلط قدم اس نے اٹھایا کہ جا کر کے اس نے سمندر میں چھلانگ لگا کر کے اپنی جان کو اس نے جو ختم کر دی اور خودکشی کر دی. یہ کیا ہے یہ مایوسی ہے زندگی سے مایوسی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوسی اور اللہ کی رحمت سے مایوسی کافروں کو ہوتی ہے جو گمراہ قسم کے لوگ ان کو ہوتی ہے اللہ کے ارشاد من رح اللہ اللہ اللہ القوم جو کافر قوم ہوتی ہے وہی اللہ رب العامر کی رحمت سے مایوس ہوتی ہے رب ال اور اپ رب کی رحمت سے وہی مایوس ہوتا ہے جو گمراہ ہوتا ہے جو گمراہ ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتا ہے تو یہ خودکشی کرنا کس بات کی علامت ہے گویا کہ اس کے ایمان کے اندر خرد گویا کہ لا پر ایمان نہیں اس کو گویا کہ اس کے حساب و کتاب پر ایمان نہیں ہے یوم آخرت پر حساب نہیں ہے جنت اور جہنم پر حساب نہیں ہے دوبارہ زندہ اٹھائے جانے پر گویا کہ اس کو ایمان نہیں ہے تبھی انسان ایسی حرکت کر سکتا ہے ایمان اگر ہے تو ایمان میں نقص ہے ایمان میں خلر ہے اس کے دوبارہ زندہ اٹھائے جانے پر اس لیے انسان ایسا کرتے اس لیے واقعات غیر مسلموں میں ہوتے ہیں مسلمانوں کے اندر ایسے واقعات نہیں ہوتے تھے آج یہ تربیت کا دینی تربیت کا فقدان اور اس طریقے سے اور بہت سارے اس کے اسماپ جن کی بنا پر اس طریقے حرکتیں ایک مسلمان کر بیٹھتا ہے ورنہ مسلمان سے خودکشی کا سوچنا بھی یہ کیا ہے یہ بالکل درست ایک غلط سی چیز اور یہ مسلمانوں کے اندر پائی جانے والی صفت نہیں تھی یہ تو بہرحال خودکشی کرنا یہ کیا ہے اپنے آپ کو برباد کر نولا تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو اپنی جان کے حفاظ کرو اور بہت سارے حدیثیں ہیں جن حدیثوں میں عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کرنے والوں کے لیے سخت وہی سنائی ہے اللہ کے کا فرمان ابو رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے منقطع حدیدہ جو کسی لوہے سے اپنے آپ کو قتل کرتا ہے فہدید ہی لوہا اس کے ہاتھ کے اندر ہوگا یہ توجہ فینار فی جہنم وہ لوہے کو اپنے پیٹ کے اندر گھومتا رہے گا المخلد مخلدنفی آبدہ وہ جہنم کے اندر ہمیشہ ایسی کرتا رہے گا عمل شربا سمن جس نے زہر پی کر کے اپنے آپ کو ختم کر دیا فوائد حسا فینار جہنم وہ اس زہر کو جہنم کی آگ میں پیتا رہے گا خالد المخلد فی آبدہ اس کے اندر ہمیشہ رہے گا جہنم کے اندر اور یہ ہمیشہ پیتا رہے گا امن تردان جبلن اور جو کسی پہاڑ سے کود کر کے پھلام لگا کر کے اپنے آپ کو قطر کر لے خابۂ تردا فینار جہنم وہ جہنم کی آگ کے اندر گرتا جائے گا گرتا جائے گا خالدن اس کے اندر وہ ہمیشہ ہمیش رہے گا صحیح مسلم کے ایسے لوگوں کی صدا یہی ہے کہ ایسے لوگ جہنم کے اندر جائیں خودکشی جہنم میں جانے کا ذریعہ اور سبب ہے بہت بڑا گناہ ہے یہ گناہ کبیرہ ہے یہ یہ اور بات ہے کہ اور جو دیگر احادیث ہیں ان حدیث کی روشنی بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر معاہد ہے اور اس نے بڑے شرک کا انتخاب نہیں کیا معاہد ہے وہ اور اس نے خودکشی کر لی ہے تو یہ جہنم میں جانے کا سبب تو ہے لیکن شرک نہ کرنے کی بنا پر اللہ تعالیٰ اسے جائے تو معاف بھی کر سکتا ہے یا جہنم میں جانے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے نکالے اگر وہ معاہد ہے تو لیکن اگر شرکہ شرک ہی ایسا گنا ہے جس کی وجہ سے انسان ہمیشہ میں جہنم کے اندر رہے گا شرک ہے کفر ہے نفاق ہے یہ ایسے گناہ ہیں جن کی جیسے آدمی ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا لیکن یہ بھی بڑا جرم ہے اس لیے اگر کوئی ایسے جرم کا ارتقاب کرتا ہے تو اس علاقے کے جو علماء ہیں اہل فضل ہیں بڑے لوگ ہیں ان کو ایسے آدمی کی جنازے کی نماز نہیں پڑھنی چاہیے تاکہ دوسرے لوگ نبرت حاصل کریں دوسرے لوگ نصیحت حاصل کریں علاقے کے لوگ پڑھ دیں عام لوگ لیکن جو بڑے لوگ ہیں علما ہیں فضلہ ہیں ان کو چاہیے کہ ایسے آدمی کی جنازے کی نماز نہ تاکہ دوسرے لوگوں کو عبرت اور نصیحت حاصل ہو تو اللہ کے سور نے فرمایا کہ ایسا آدمی جہنم کے اندر جائے گا ایسے نبی نے پہلے زمانے کے ایک آدمی کا ذکر کیا کہ اس کو زخم لگا اور اس نے زخم برداشت نہیں کیا اور اس نے اپنا ہاتھ کار لیا جس کی وجہ سے اس کے جسم کا پورا خون بہ گیا اور وہ مر گیا تو اللہ نے کیا فرمایا بادی بینب سے ہی حرم تو اللہ جن نے ایسے ہی بخاری کروائے نے میرے بندے نے آدمی نے, نے کیا, کیا؟ اپنے نفس کے ساتھ برا سلوک کیا اور اس طریقے سے اس نے وہ سبقت لے گیا اور میں نے ایسے آدمی پر جہنم کو حرام کر دیا جلد بازی اس نے اپنی جان کو دے کر کے اس بندے نے جلد بازی کی اور میں نے ایسے آدمی کے اوپر جنت کو حرام کر دیا تو سنگین جرم ہے یہ خودکشی کرنا ایسے ہی شاہ بن سا فرماتے ہیں کہ اللہ کے زمانے کی بات ہے ایک جنگ میں ایک آدمی بہت زیادہ بہادری کے ساتھ لڑ رہا تھا مشرقوں کو قتل کر رہا تھا لوگوں نے بڑی اس کی تعریف کی ہمارے بھی نے فرمائی کہ جہنم کے در جائے گا ایک شادی فرماتے ہیں کہ میں اس آدمی کے پیچھے لگ گیا کہ بھائی اتنا بہترین کام کر رہا ہے بڑی پامردی اور بہادری کے ساتھ جنگ کر رہا لڑ رہا ہے اور ہمارے میرے اس کو جہنم کی کوئی سنائی کیا ماج ہے وہ کہتے ہیں میں اس کے پیچھے لگ گیا کیا دیکھتا ہوں کہ اس کو زخم لگتا ہے تیر لگتا ہے اس زخم کی تاب کو نہ کر کے تلوار کیا کیا اس نے تلوار کی نوک تلوار کو زمین میں گاڑا اور تلوار کی نو اوپر رکھا اور اپنے آپ کو اس نوک کے اوپر ڈال دیا اور تلوار کے سینے کے اندر چپ گئی اور جس کی وجہ سے اس کو زخم ہوا خون نکل گیا وہ آدمی مر گیا وہ کہتا کہ اللہ کسور کے پاس آیا اور میں نے کہا کہ اللہ کسور صلی اللہ علیہ وسلم میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے نبی دوبارہ ایمان کی تجدید گزر کہ ہمیں تعجب ہو رہا تھا کہ آپ اس کو جہنم کی وہی سنائی اور اتنی بہادری کے ساتھ لڑ رہا تھا آخر میں اس نے کیا کیا زخموں کی تاب نہ لا کر کے اس نے خودکشی کر لی اور اس طریقے جہنم کا حقدار بن من گیا منافق تھا یہ آدمی جس نے ایسا کیا تو اس طریقے سے میرے بھائی کیا ہے یہ یہ یہ کیا نام ہے جہنم میں جانے کا ذریعہ اور سبب ہے جو انسان خود کرتا ہے اس طریقے سے اللہ کے سرکی سے اللزی فی نار جو اپنا گلا گھوٹ دیتا ہے جہنم کے اندر بھی اپنا گلا گھوٹتا رہے گا وہ لدیت نار اور جو اپنے جسم کو مارتا ہے نیزے سے اچاوں سے کسی بھی چیز سے زخم کرتا ہے وار کرتا ہے جہنم کے اندر بھی یہ کام کرتا رہے گا سی بخاری کروایا ہے اور اللہ کے کی حدیث جو میں نے خود بصنہ کے بعد پڑھی تھی منقطف دنیا اس جب بھائی قیامہ کی جو دنیا میں اپنے آپ کو کسی چیز سے عذاب دے گا تو قیامت کے دن بھی اس کو عذاب دیا جائے گا اسی چیز کے ذریعے سے اسی چیز کے ذریعے اس کو عذاب دیا جائے گا جو اپنے جسم کو عذاب دے گا کسی بھی طریقے سے چاہے چھری کے ذریعے سے چاقو تلوار کے ذریعے سے زہر کے ذریعے سے کسی بھی طریقے سے جو بے نفس کو عذاب دیتا ہے تکلیف دیتا ہے قیامت کے دن بھی اس کو اسی سے عذاب دیا جاتا رہے گا تو میرے بھائیوں بہت سنگین جرم ہے مسلمان سے تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ مسلمان خودکشی کرا جس کا اللہ پر ایمان ہوتا ہے آخرت پر ایمان حساب و کتاب پر ایمان دوبارہ زندہ اٹھائے جانے پر ایمان جنت و جہانب پر جس کا ایمان ہو نبی پر جس کا ایمان ہو قرآن و حدیث پر جس کا ایمان ہو کسی بھی ایسے بندے مومن سے کسی بھی ایسے مسلمان سے اس طرح کا تصور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ اپنے آپ کی خودکشی کر لے گا وہ. اور اپنے آپ کو مار ڈالے گا اللہ کی دی ہوئی کو برباد کر دے گا وہ اس لیے میرے بھائی اللہ تعالیٰ سے ڈریے تربیت کیجیے اپنے بچوں کی اپنی بہنوں کی بیٹیوں کی سب کی دین اسلام کے اوپر بتائیے یہ خودکشی کرنا کسی مسئلے کا حل نہیں بلکہ یہ بزتری ہے یہ یہ مایوسی ہے اللہ کی تقدیر پر ایمان کے خلاف ہے اللہ کی رضا مندی اور اللہ کے فیصلے کے خلاف ہے یہ بے صبری ہے یہ اور اس طریقے سے جلد بازی ہے یہ اور یہ مایوسی اور گمراہی ہے یہ اور ایسا امانت کے اندر خیانت ہے لہذا اس برے عمل سے ہم سب کو پورے معاشرے کو آگاہ اور تنبیہ کرنے کی ضرورت ہے کہ انسان کتنا ہی پریشان کیوں نہ ہو جائے دنیا کے اندر انسان کو اپنے بھی کرتا ہے اللہ کے دیش ہے اپنے سے اوپر کو دیکھو لہذا اگر پریشانی ہے بھی دنیا کی پریشانی چندروزہ زندگی ہے اگر آپ سبر کر لو گے یہاں بھی تم کو پریشانی تھی خودکشی کر لو گے آخرت کے اندر بھی جہنم میں جانے کا ذریعہ بن جاؤ گے اس لیے اگر سفر کرتے ہو اللہ تعالیٰ قیامت تمہیں اس کا بہترین بدلاتا فٹائے گا اور اس, اس کے حل کے لیے کوشش کرتے ہو اللہ تعالیٰ رحم دل ہے مہربان ہے اللہ تعالیٰ پریشانی کو دور کرنے والا اور یاد رکھیے پریشانیاں ہمیشہ نہیں رہتی ہیں پریشانیوں کا خاتمہ ہوتا ہے ان نما اسرے اسرہ. ہر تنگی کے بعد آسانی ہوتی ہے ہر پریشانی کے بعد آسانی ہوتی ہے اور نرمی ہوتی ہے آپ دیکھیں بیمار آپ کو دنیا کے کم ملیں گے صحت زیادہ ملیں گے. فخر و فاقہ والے لوگ کم ملیں گے مالدار لوگ آپ کو زیادہ ملیں گے یہ دنیا کا نظام اللہ نے بنایا ہے کہ دنیا میں جو بھی پریشانیاں ہیں ہمیشہ رہنے والی نہیں ہیں انسان کے ساتھ ہمیشہ یا دنیا کے اندر پریشانی رہنے والی نہیں ہے ختم ہو جانے والی اس لیے وہ انسان عقلمند ہے کہ دنیا کی معمولی پریشانی کو برداشت کر لیتا ہے اور آخرت کی پریشانی کو مول نہیں لیتا وہ بیوقوف انسان ہے وہ جو آخرت کی پریشانی کو مول لیتا ہے دنیا کی پریشانی اور سمجھتا ہے کہ میں پریشانی سے بجھ جاؤں گا نہیں اور زیادہ پریشانی کے اندر چلا گیا وہ اور زیادہ تکلیف کے اندر لہٰذا خودکشی میرے بھائیو یہ حرام ہے شریعت کے اندر چاہے کسی بھی شکل کی ہو یہ سنگین جرم ہے گناہ کبیرہ ہے اور اس طریقے سے بہت بڑا گناہ ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم لوگوں کو سب کو سارے مسلمانوں کو اس طرح کے جرم سے محفوظ رکھے اللہ تعالی ہمیں اپنی جان کے حفاظت کرنے کی توفیق دے اللہ دین پر قائم رکھے نبی کی سنت پر قائم رکھے اسلام پر قائم رکھے اللہ رب الامین اور ہر گناہ سے ہر شر سے اللہ رب الامن ہم سب کو محفوظ رکھے امین بارک اللہ علیہ الرقان ادیم عنفان کو ذکر حکیم انطال ملکم ملک الرحیم بسم رب العالمين